أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاصمين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون خصون محترم محتر کرم یہ سورت النمل ہے ترتیب کے ساتھ پیچھے سے یہ سورہ نمبر ستائیس اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ نمبر اٹھائیس یعنی سورت القصص کی تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ اور اس کا تفسیر پیش اس کی تفسیر پیش کی گئی تھی الحمد اب صورت النمل کی شروعات ہے اور یہ صورت النمل یہ مکی سورتوں میں سے ایک صورت ہے اور جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ مکی اور مدنی سورتوں کا فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی بھی سورتیں اور جتنی بھی آیت نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب مکی ہیں چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو اور ہجرت مدینہ کے بعد جتنی بھی صورتیں یا جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سارے کی ساری مدنی ہیں اگرچہ وہ صورت یا آیت مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہو لیکن اگر وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہے تو وہ مدنی صورت ہے تو یہ صورت کریمہ یعنی صورت النمل یہ مکی صورت ہے قرآن کریم میں اس کا جو نمبر ہے وہ صورت نمبر ستائیس ہے اور اب آپ کے سامنے اس صورت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھوڑا تھوڑا کر کے ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے گا سامعین کرام ابھی آپ کے سامنے صورت النب سے چھ آیات تلاوت کی گئی ہیں جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے توسین کہا اور تاثین جو ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے ان حروف میں سے ہے جس کو حروف مقتعات کہتے ہیں قرآن کریم کے بہت ساری صورتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے مثال کے طور پر الفلام میم جو ہم پڑھتے ہیں صورت البقرہ صورت نمبر دو تو یہ الفلام میم جو ہے یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے اسی طرح سے خامیم جو جو جو صورت شروع ہوئی ہے یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے تو یہ جو حروف مقطعات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر صورتوں کے شروع میں پیش کیا ہے اور اس کو پیش کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتلا دے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ ازب وجلّہ کی طرف سے ہے اور جس طرح سے اس قرآن کے دوسرے آیات کا معنی لوگ بتلا سکتے ہیں دوسرے حروف کا معنی لوگ بتلا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ان کو چیلنج ہے کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تاثین یا اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں اس کا معنی اور مطلب لوگ پیش کر کے بتلائیں تو گویا ایک چیلنج کے طور پر قرآن کریم کے اعزاز کے طور پر اللہ نے حروف و مقطعات کو نازل فرمایا اسی طرح کے حروف و مقطعات سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کی شروعات فرمائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کی صداقت اور تصدیق کے واسطے دوسری آیت پہلی آیت نازل فرمائی تن کا آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن کریم اور واضح کتاب کی آیات ہے یعنی جو آیات پڑھی جا رہی ہیں جس کی تلاوت کی جا رہی ہے یہ قرآن کریم اور بالکل واضح کتاب کی آیات ہیں مطلب یہ کہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل صاف صاف ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے پڑھنے والا سمجھنے والا اگر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو بالکل آسانی سے یہ پوری باتیں سمجھ میں جائے گی اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ حق و باطل کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی قرآن کریم نے حق کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے اور باطل کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے اور تیسری تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا اور بالکل واضح اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہدم و بشرالین یہ بھی ایک قرآن کریم کا اعجاز ہے قرآن کریم کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم ہر قس و ناکس کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کریم انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو ایمان والے ہیں جو ایمان کے دولت سے مالا مال ہے بس انہی کو یہ قرآن سمجھ میں آئے گا جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے جن کے اندر تقوا نہیں ہے جن کے اندر پاکیزگی نہیں ہے وہ اس قرآن کریم کے آیات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے اللہ تبارک نے قرآن کریم کے کر دوسری جگہ فرمایا ہے کل ولی آدم و شفا آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے اور شفا یابی بھی ہے ایمان والوں کے لیے اور جن لوگوں کے کان میں بہراپن ہے جن لوگوں کے کان میں بوجھ ہے ان کو یہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتی ہے اور جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے الا اقلاد مکانی باڑی تو ان کو لگتا ہے کہ بہت دور سے کوئی ہم کو سنا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لطوبشربیقین و تنظر قوم الدہ اس قرآن کریم سے بشارت آپ صرف پرہزگاروں کو دیجیے کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ بشارت صرف پرہزگاروں کو دینے والی ہے اور جو شرکش اور نافرمان قوم ہے ان کو ڈرائیے اس قرآن کریم سے تو گویا یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے اللہ فرمایا خدم نبشرا مین یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے کن کے لیے ایمان والوں کے لیے آپ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت دینے والی ہے اور بشارت سنانے والی ہے بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن ہی ہدایت ہے گویا یہ پورا قرآن مجسم ہدایت ہے یہ پورا قرآن اس کی ایک ایک آیات ایک ایک حروف ایک ایک نقطے سب کی سب بشارت دینے والی ہے کن کو ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والی ہے کن کو ایمان والوں کو اور بشارت اور ہدایت دونوں دینے والی اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے مزید فرمایا اور یہ انسانوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے اللہ اسٹیپ بائی اسٹپ اسٹپ بتلا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے کن کے لیے ایمان والوں کے لیے اب ایمان والے کون ہیں ایمان والوں میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والا جو ہوگا وہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہوگا اللہ فرما رہے ہیں واضح طور پر غور سے سنیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہدین یقین و و یوتون زکاََ وہم بالآخرت ہوں یقین ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں اسے پتا چلا کہ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو کم از کم نمازوں کو پوری درستگی کے ساتھ ادا کرتا ہو پانچوں وقت بالکل اپنے وقت پر ادا کرنے والا یہ ایمان والا اگر کوئی آدمی پانچوں وقت وقت پہ نماز ادا نہیں کرتا ہے وہ لاکھ ایمان کا دعویٰ کر لے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اس کے دعوے چاہے کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو وہ کتنا ہی دکھنے میں متقی اور پرہیزگار کیوں نہ لگے لوگوں کے سامنے کتنا ہی اپنے آپ کو متقی شو کیوں نہ کرے لیکن اگر وہ نماز درستگی کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے درستگی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں با جماعت نماز ادا کرنا سب سے پہلا اور نماز کی درستگی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بتلا دیا ہے اس طریقے کے مطابق ادا کرنا درستگی کے ساتھ ہے ایک آدمی جو ہے وہ چار وقت نماز پڑھے اور فجر کو عموماً لیٹ کر کے پڑھے وہ آدمی دکھنے میں چاہے اتنا ہی کیوں نہ لگے وہ مستفی نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا اسی لیے محدثین مفسرین اور جو علماء حق ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر سستی اور کوتاہی سے بھی ایک وقت کی نماز انسان چھوڑا وہ ایمان کے دائرے سے خارج اسلام کے دائرے سے خارج اسی لیے اللہ تبارک مطالعہ کے کلام کے اندر یہی باری کی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے کس کے لیے ایمان والوں کے لیے اور اس کے فوراً بعد ایمان والوں کی صفات کیا بیان کیا پہلی سفت یہ بیان کیا کہ وہ کم سے کم نماز کو قائم کرنے والا پوری درستگی کے ساتھ اس کے وقت میں ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر ادا کرنا ہوگا اثر کا وقت ہوگا تو اثر ادا کرنا ہوگا ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہوگا ازر شرع ہوگا تبھی چھوڑ سکتے ہیں وغیرہ بغیر ازر شرح کے اپنے دنیا معاملات کو نپٹانے کی غرض سے اگر کوئی آدمی نماز کے وقت کو ٹال کر کے پڑھتا ہے وہ کبھی بھی ایمان والوں کے سب میں شامل نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہی کہ پوری درستگی کے ساتھ جو نماز کے اوقات ہیں اس میں مسلمانوں کی جماعت میں جا کر کے نماز کو قائم کرنا یہ نماز قائم کرنے کی پہلی دلیل اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ایسے طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو پڑھ کر کے دکھلایا ہے یا بتلایا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں زکات اور ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں زکات دینے کے حقدار ہیں تو وہ زکات ادا کریں اگر زکات نہیں ادا کریں گے وہ ایمان والوں کے سب میں شامل نہیں ہو سکتے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں یہ جو آخرت پر یقین رکھنا ہے یہ ایمان کے چھ جو ارکان ہے اس میں سے سب سے آخری رکن ہے آخرت پر یقین رکھنا لیکن اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ جب شریعت نے ایمان لانے کی بات کی تو اس میں آخرت پر بھی ایمان آ گیا اللہ نے جب کہا اللہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو اس میں آخرت آٹومیٹکلی آ جاتا ہے لیکن الگ سے آخرت کا ذکر اس لیے کیا کہ آخرت کا معاملہ بڑا اہم ہے جو آدمی آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے قرآن نے واضح طور پر اس کو کافر کہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ آخرت پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن آخرت میں جو جزا اور سزا کا تصور قرآن نے دیا ہے کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد کیسے اس کو زدا ہوگی کیسے اس کو سزا ملے گی کیسے اس کا حساب کتاب ہوگا اگر وہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتا ہے جیسے قرآن اور حدیث بتاتا ہے تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اب ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سمجھے کہ ہم اگر آخرت میں پہنچیں گے کل قیامت کے میدان میں تو ہمارے پیر ہمارے بزرگ ہمارے نبی ہمارے ولی یا ہمارے فلاں داتا فلاں جو ہے مزار والے وہ میدان حشر میں آ کر کے رب العالمین کے سامنے ہم کو بچا لیں گے ایسا تصور رکھنے والا بھی ایمان رکھنے کا دعویٰ نہ کرے کیونکہ یہ قرآن کے تصور سے بالکل الگ ہے اور نے یہ تصور دیا ہے کہ آخر پر یقین اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد جب وہ قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو کسی کو بھی بولنے کا حق نہیں ہوگا سب کی آواز بند ہو جائے گی لا یقم علام عدن الرحمان وہی بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا چاہے وہ کوئی پیر ہو فقیر ہو نبی ہو فرشتے ہو بزرگ ہو جو بھی ہو جب تک رحمان اجازت نہیں دے گا وہ بول نہیں سکتا ہے دوسرا انسان بھی خود نہیں بولے گا بلکہ اللہ جب چاہے گا تبھی وہ بولے گا انسان کے ہاتھ پیر اور آذا اس کو بھی اللہ حکم دے کر کے اس کے خلاف حجت منوا سکتا ہے کسی کو دم مارنے کی فرصت نہیں ہوگی آخر سب سے اہم چیز یہ ہوگا کہ اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور سفارش اور شفات بھی اسی کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ پسند کرے گا اور سفارش اور شفات بھی وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ایمان والا کہنے کے باوجود بھی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا تو اللہ نے اسی چیز کو پہلے ہی آیت کے اسٹیپ میں سمجھا دیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت اور بشارت ایسے ایمان والوں کے لیے ہے جو حقیقی معوں میں ایمان والے ہیں جن کے اندر ایمان والوں کی صفات پائی جاتی ہیں. جن کے اندر ایمان والوں کی صفات نہیں پائی جاتی ہے ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر ہم لوگوں کے سامنے اتنی زیادہ آیات قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تفسیر پڑھی جاتی ہے اس کے باوجود ہمارے دل پر یقین کیوں نہیں ہوتا ہے ہمارا دل کیوں نہیں پگھل رہا ہے ہم کیوں نہیں دین اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اس کو بھی یہاں پر غور فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اندر ضرور کہیں سے کوتاہیاں ہیں جن کوتاحیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر بوجھ آ گیا ہے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے پھر بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی دین ہم سے جو تقاضہ کرتا ہے ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے اس کی وجہ بسوئی کہ ایمان والوں کی جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات ہمارے اندر نہیں پائی جا اگر وہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی تو یقینی طور پر ہمارے اندر بھی وہی سب جذبات ہوتے جو صحابۂ کرام کے اندر ہوتے لیکن ہمارے اندر وہ جذبات نہیں اس کی وجہ بس ہوئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے واضح طور پر فرمایا کہ ان اللہ دلائیتم آما مہون جو لوگ اللہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا جو آخرت پر ایمان رکھے گا یقینی طور پر وہ اللہ پر بھی ایمان رکھے گا اس لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کرتوتوں کو ہم دنیا میں سجا دیتے ہیں آپ دیکھیے گا غور فکر کیجیے گا جو لوگ دنیا پرست ٹائپ کے ہیں ان کو اپنا کیا ہوا عمل ہی بہتر رکھے گا وہ اپنے کام کے سے اچھا کسی کا کام نہیں کہیں ان کے سامنے اخلاق کردار کچھ نہیں ہے جن چیزوں میں ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا بس وہی کام ان کے لئے بہتر ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے اسے کوئی مطلب نہیں انہوں نے جو کر دیا بس وہی سب سے بہتر ہے اللہ نے کہا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کرتوتوں کو ہم سزا دیتے ہیں ان کی نظر میں ان کا ہی کام اچھا لگتا ہے جس چیز میں اس کو دنیاوی فائدہ نظر آئے گا وہی کام وہ انجام دے گا وہ قرآن اور حدیث اصول اور قاعدے اور ضابطے جو اللہ نے اتارے ہیں اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوگا اور اس دنیا کے اندر جو فساد برپا ہوتے ہیں دراصل اسی وجہ سے جب انسان آخرت کے فکر سے بیگانہ ہو جاتا ہے آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے تو اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فساد ہوتے ہیں بزنس کے اندر فساد ہوتے ہیں معاملات کے اندر فساد ہوتے ہیں سماج و معاشرے کے اندر فساد ہوتے ہیں یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر بھی فساد ہوتے ہیں اس کی وجہ بس وہی ہوتی ہے کہ آخرت کے اوپر جو ایمان کا تصور ہے وہ ختم ہے انسان کے اندر سے آخرت کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے وہ انسان بالکل بھول چکا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں ان کے اعمال کو ہم سجا دیتے ہیں وہ جو کریں گے ان کو اچھا لگے گا کہے گا کہ بس نہیں ہم نے جو کیا بس وہی صحیح ہے اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہوتے اور ان کے کام کرنے کا جو انداز ہوگا بس وہی ہوگا کہ جہاں ان کا فائدہ ہے بس وہیں پہ وہ قدم ڈالیں گے جہاں پر ان کا فائدہ ہے بس وہیں پہ وہ ہاتھ ڈالیں گے جہاں پر ان کا فائدہ نہیں ہوگا وہاں سے وہ پیچھے آئیں گے اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے کرتوتوں کو ان کے لیے سجا دیا ہے اور وہ بالکل اندھے بہرے کی طرح سے جہاں جہاں چلتے رہیں گے اس کے بعد آگے اللہ نے مزید فرمایا الا اک لہنسو الادا وحم فی الآخرت الاخسر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے الا لہم سوء العذاب یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بہت برا عذاب ہے اور پھر مزید فرمایا وہ فلاخرت اخسرون اور چونکہ یہ ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو ان کی نفسانی خواہشات کے اوپر مبنی ہوتی ہے لہذا وہ دنیا میں بھی نقصان والے ہوں گے اور آخرت میں بھی نقصان والے اور خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کہا گیا ہے بلکہ پوری انسانیت کو کہا گیا ہے کہ وہ انت القل قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قرآن کریم ایسے ذات اور ایسی ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے یعنی بتلانا چاہ رہا ہے کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ حکیم ہے وہ اپنی حکمت سے اپنے علم سے پورے مخلوق کو جانتا ہے کن چیزوں میں ان کے لیے فائدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں میں مخلوق کا نقصان ہے اللہ اس سے روکتا ہے اپنے مخلوق کو خاص طور سے انسان کو اس کے ہر حکم میں اس کے ہر فیصلے میں حکمت مبنی ہوتی ہے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اس کا ہر حکم اور ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے اس لیے اللہ نے بتلا دیا اعلان کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہ قرآن پا رہے ہیں ایسی ذات کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور عالم بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق فرمائے ان آیات کی روشنی میں جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوہیوں کو پورا کرنے کی توفیق نہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے آمین رب العالمی و البلاغ المدین